نحمده ونستعيله ونستغفره ونأمل به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروع من أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هذي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد من عبده ورسوله أما بعد فاوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا الجن من اولا من س الا يعبدون ما اريد منهم رزقا ما اريد ان يطعمون ان الله والرضا بذل قوه المتين الله العظيم محترم بھائی اور دست عائد میں نے پڑھ لی فرمایا گیا ہے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے کسی دوسرے کام کے بس پیدا کیا ہے تو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں ہم ان سے روزی نہیں چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ یہ کھلائیں اللہ تبارہ کا ہے تو وہ خود قوت والا ہے بہت مضبوط ہے اور روزی پہنچانے والا وہ ہے تو بڑی قوت والا ہے بہت مضبوط ہے تو رزاق تو وہ ہے اور عبادت کے لیے نے اس کو پیدا کیا انسان کو انسان جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے روح کا اور بدن کا اور عبادت تب وہ ہوگی جب انسان باقی رہے گا روح اور بدن نہ ہو تو انسان نہیں بدن اور روح نہ ہو تو انسان نہیں تو وہ اس کے بدن کا اور روح کا دونوں کا باقی رہنا ضروری ہے روح تو عالم عمر کی چیز ہے اللہ کا عمر ہے لہذا اس کو باقی رہنے کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کے ارادے سے وجود میں آئی ہے اللہ کے ارادے سے باقی ہے اور وہ کسی غذا غذا خوراک کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے باقی رہ بدن تو بدن کو دو باتوں کی ضرورت ہے ایک بدن اپنی ذات سے باقی اور بقائے ذاتی اس کی ذاتی بقا ہو اور بقائے نوئی کہ اس کی جنس ہے انسانی انسان باقی رہے ہیں. ہم اور آپ باقی رہیں پھر ہم آپ ہمیشہ تو باقی رہ نہیں سکتے موت کے بعد ہماری پیچھے ہمارے اولاد ہماری جنس باقی رہے بقایازادی کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے اور بقائے نوئی کا دار و مدار بیاہ شادی پر ہے وہ انسان کے ذمہ کھانا پینا اور اس کو کمانا کھانا کمانا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بیاہ شادی کرنا یہ تو ضروری کام ہے اس کے بغیر بقائے ذاتی بقائے نو نہیں ہے تو رائت کہہ رہی ہے کہ نہیں پیدا کہ انسان کو مگر عبادت کے لیے تو انسان کی بقائے ذاتی بقائے نوئی کو رکھتے ہوئے سامنے عبادت جو ہے یہ دو قسم کی ہو گئی ایک عبادت براہ راست بغیر واسطے کے عبادت بغیر واسطہ نماز روزہ حاج زکات ذکر فکر تلاوت اعتکاف مراقبہ ہاج عمرہ جہاد یہ ساری عبادتیں ہیں جو مکمل عبادت ہیں بغیر واسطے کی عبادت ہے مکمل عبادت ہے اور عبادت کا دوسرا شوق ہو گیا ہے عبادت بل واسطہ واسطے کے ساتھ عبادت کھانا کمانا بیاہ شادی دنیا کی ساری ضروریات یہ عبادت بال واسطہ ہو ہوگی لیکن بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی نیت کے بغیر کسی رابطے کے بغیر کسی قانون کے دنیا کے پیچھے پڑ جانا اس کو کمانا یہ عبادت نہیں ہے عبادت جو ہے وہ دنیا کا کمانا کسی مقصد کے تحت کسی قانون اور کسی طریقے کے تحت شریعت کے قانون کے مطابق اللہ تعالی کی اکامات کی روشنی میں اور اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے اپنے لیے لال بازی اپنے بال بچوں کے لیے اپنی ملک و قوم کی خدمت سارے مسلمانوں کی خدمت عالم انسانیت کی خدمت ان سب کو سامنے رکھ کر تو یہ عبادت دل ہوگی یہ بھی بات بنی کا جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شریر کے اصولوں کے مطابق خدمت خل کے نیت سے عبدل الحاب روزی ملک و قوم کے لیے رکھی عالم اسلام کے لیے فائدہ اور عالم انسانیت کی خدمت اتنی بڑی نیت ہے یہ جی. صرف دکان کرنے کی یہ نیت کھیتی باڑی کرنے کی یہ نیت ہے نوکری ملازمت کرنے کی یہ نیت ہے جتنی جی عظیم نیت ہوگی اتنا عظیم سواب ہوگا اگر یہ نیت ہے کہ میں اپنی روزی کو معلوم اپنے بال بچوں کے لیے تو مختصر سے نیت ہے کہ میرے عمل سے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہو جائے اور نیت بڑھ گئی کہ میرے عمل سے پورے دنیا اسلام کو فائدہ ہو جائے اور نیت بڑھ گئی اور سارے عالم انسانیت کو ہو جائے اور نیت بڑھ گئی بہت عظیم سواب کو دوبارہ کھول دیا جس نے یہ نیت کی کہ میرے عمل سے میری ذات میرا خاندان میرا ملک و قوم دنیا اسلام اور پورا عالم اسلام فائدہ اٹھائے عالم انسانیت فائدہ اٹھائے تو کہتے ہو گیا یہ بھی بھارت ہوگی براہ راست براہ راست سے عبادت افضل ہے انسان براہ راست بھارت جو ہے وہ افضل ہے اس میں شامل ہونا مقصد ہے اور اس میں شامل ہونے کے لیے تو جتنے برداشت کر سکتے آدمی اس میں شامل ہو اور دنیا میں جو ہے بکدر ضرورت ہے ضرورت پوری ہو جائے تو پھر آدمی اپنے آپ کو دنیا کے لیے بہت زیادہ پریشان نہ کرے جب ضرورت پوری ہو جائے پھر اپنے آپ کو دنیا کے بہت پریشان نہ کریں اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ گھر پر آئے گھر والوں کا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے وہ چلے گئے یہودی کے باغ پہ ایک ڈول پانی ڈالے تو میں ایک کھجور آپ کو اس کے بدلے میں دوں گا ان نے کچھ دیر پانی کھینچا اس کے بعد کو سیراب کیا اور ان کو اندازہ ہوگا اتنی ہو گئی کہ ہمارا ایک دن کا خرچہ ہو گیا اس نے کہا ہماری مزدوری دے میں جا رہا ہوں اس نے کہا کہ اور کرو کام کرو نہ میں ہاتھ کرو ایک ڈول کے بدلے میں ایک بٹھی جور دوں گا آپ اور پانی ڈالے کہ نہیں بس ہمارا ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے اب مزید میں اس میں نہیں لگنا چاہتا دنیا میں بقدر ضرورت ماری. اور آخر کے کاموں میں بقدر سہولت جتنا سہولت سے برداشت ہو سکتا ہے سستی نہ کرے آدمی ہمت کرتا جائے کوشش کرے یہاں تک اس بندہ کے ابھی جائے میں برداشت نہیں کر سکوں گا صحت کا رج ہو جائے گا اور ابھی جو ہے زیادہ بات کر کے مستقبل کی تھوڑی بات کے قابل نہیں رہوں گا بہت جگہ پر اسٹاپ ہے ورنہ خوب تھکانے ہے اپنے آپ میں ہمارا رمضان میں احتکاب ہوتا ہے تو بڑی لمبی ترابی ہوتی ہے ایک چھ رات کا ختم ہوتا ہے دوسرا تین رات کا ختم ہوتا ہے ایک دفعہ مودی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جو پڑی ترابی تین رات بنی بےچارے بہت تھکے بعد میں پتہ چلا کہ دل کا بھی بیمار تھا شوگر کا بھی بیمار تھا تشہیص بھی ہوگی شہد پورا مضبوط آدمی ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا برداشت نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ جگہ کا فرق ہے سن. اور بڑے فریاد کی سنگا ڈاکٹر صاحب اتنی لمبی تلاوی تم نے شروع کی ہوئی ہے یہ کیا کرتے ہو تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا میں نے موری صاحب کہ آپ بشکار شریف سے ہے باپ قیام اللیل جو ہے رات کی نماز کا جو باب ہے اس کا درس دیں گے کل تراوی ہوئی بیٹھے والی صاحب تو ان کو مشکات شریف آتی تھی بڑے خوش ہوتے تسنے. وہ لے کر صابر کی تراوی کے آلات پڑھے کہ صاب اکرام جب بوڑھے ہو گئے اور میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے جہاد بھی نہیں آ سکتے تھے تو پھر انہوں نے ایسی عبادت کی ہے کہ آپ کو حیرت ہو تو لکھا ہوا تھا کہ اتنی لمبی تراوی پڑھی صابۂ اکرام نے کہ شاہ کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اور صبح بہتر ختم ہونے کے بعد گھروں کو دوڑ رہے تھے کہ ان کی وقت اتنا تھوڑا تھا کہ دوڑ کر کھانا کھائے تو آسان ہو رہی تھی اور اتنی لمبی تراوی پڑی کہ بوڑھے صاحب ایک کھڑے نہیں ہو سکے پھر انہوں نے اپنے اصاہ پکڑ کر قیام کیے تراوی میں ہم تو فرضوں میں ذرا سی معمولی بات اور بیٹھ کر پڑھتے تراوی کے سنتوں میں جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو اصاہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تو جب آپ کے درست والی صاحب کہتے ڈاکٹر صاحب داخو دا خبریں ہو کتاب کے رگلی گم تو کیا <laughs> جو تم کر رہے تو کتاب میں لکھے ہوئے تھے ہاں کتاب میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں نا. لیکن آپ کو بھول گیا تھا پڑھا آپ نے تھا لیکن آپ کو بھولا ہوا تھا سستی کی آدت ہوگی یقین کر رہے رمضان میں تراوی میں یہاں سے, سے بھاگ جاتے ہیں نا بس اور باہر ہے گھنٹہ دو پیروں پر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے اس میں مان نہیں سکتے ارے یہاں رکو ہے سجدہ ہے قاعدہ ہے حالت بدلتی رہتی ہے نا آدمی تنگ نہیں ہوتا کھڑا ہوا تو رقو ہو جائے رکو سے سجدہ ہو گیا سجدہ سے قاعدہ ہو گیا تو یہ بڑی متوازن عبادت اللہ نے بنائی ہے کہ میں قیام رکو سجدہ قاعدہ چار چیزوں کا جو مجموعہ بنایا کہ انسان اس کو برداشت کر سکے تھکے نہیں اس سے تک نہ ہو تو کھڑے ہوں گے ایک گھنٹہ یہاں پونا گھنٹہ نہیں کھڑے ہوں گے وہاں ایک گھنٹہ کھڑے ہوں گھنٹہ وہاں نہیں رکھتے اس کا طبیعت ہماری بنی ہوئی ہے گپ شپ کی اس میں مزہ آ رہا ہے اور جو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس میں مزہ نہیں آ رہا نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کا ذوق ہے یہ علمیہ نہیں ہے جتنے بیٹھے ہوئے سارے انگریزی بول سکتے ہو لکھ سکتے ہو کچھ نہ کچھ مضمون اس میں کہہ سکتے ہو کوئی کہے تو کم از کم از سمجھ سکتے ہو نہیں میرا خیال ہے کم آدمی ایسے ہوں گے سار جو ساری سورے فاتحہ کا ترجمہ سنا ہیں کتنی عام چیز اس کو دن میں کتنی بار تو جاتا ہے نماز میں 12 بارہ 19 کتنے رکا دیں کل تینتیس ہیں ہے وہ بروز میں فرض واجب سنت کے تینتیس بار پڑھنے کا اس کو کہا گیا اس کا ترجمہ سارے نہیں سنا سکتے المیہ ہے نا یہ منگل کے دن میرے پاس ہمارے مختلف قالدوں کے طلبا آئے ہوئے تھے پہلی مرتبہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایرا جی یہ دیکھیں بعض مولوی صاحبان بدوائیں دیتے ہیں امریکہ کو بدوائیں دیتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ نے تو بدوائے نہیں دی ہیں طائف یہاں پر پتھر برسائے گئے آپ نے بدوا نہیں دیے میں کہ برفدار حضور کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ بیری ممونا کے علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے صدر صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اس بات کا وعدہ کر کے کہ تبلیغ کے لیے جا انسان تبلیغ کروائیں گے اپنے علاقے میں ان کو لے گئے اور وہاں دھوکہ دے کر سب کو شہید کر دیے اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے چالیس دن صبح کی نماز میں ایک دعا پڑھی یہ باقی اور تفصیلات گرا اللہ مشتر جملہم اللہ مسجد جمعہم اللہ مخرب بنیاں ہوں اللہ دام ہوں اللہ مدمر زیادہ ہوں یا ان کی بستیوں کو اجاڑ دے ان کے اتحاد کو تطر فطر کر دے اور ان کی جو ہے زور کو توڑ دے اور ایسا عذاب نازل فرما جیسے آدمی سمود پر نازل کیا تھا میں نے برفاس نے کہی میں ہم نے نہیں سنی میں آپ کا جو نصاب بنایا گیا گئی ہیں جس سے آپ بہڑ بن جائیں جو آپ کے پاس ہی نہ ہو سوچی تو اصل نہیں مرے جڑی لطیفہ کہتا ہے گلستان کے بارے میں شیراجی رحمۃ اللہ علیہ کی بار اللہ کتاب اس پر لکھا ہوا ہے کہ دوست عام بادشاہ کے گیرہ دست دوست دست در پریشان حال ہی ادھر دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے دوست کا ہاتھ پریشانی اور تکلیف کے وقت میں پکڑے تو مثلا الطاف صاحب کی طرح ایک آدمی اس نے پڑھی پڑی گرست صبح شیر صاحب کا کور سنا تھا کہ دوست کا ہاتھ تکلیف اور پریشانی میں پکڑے گیا دیکھا کہ اس کے دوست کی لڑائی ہو رہی ہے وہ, ہے۔ وہ تو میرے سارے پڑے آیا تھا اسے دوڑ کر میں جانچ پڑ سکے کیا مجھے وہ پٹائی کر رہے ہاتھ پکڑ سے کہا میں تو, تو شیخا جی صاحب کی کتاب پڑ کے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ دوست مع گرد دس سے دوست در پریشانی دوست, جو دوست و کے ہال میں پکڑے تو میں اس پر عمل کیا <laughs> تو اس کا بارہ ہاتھ پکڑنا چاہیے ہے کے بدلے مطلب کہ پریشانی اور تکلیف کے وقت میں اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کرے مجبور کیا تھا جی کہ آپ ایسا نصاب دیا گیا ہے جس میں آپ کو بھیڑ بنایا گیا ہے بکری اور بھیڑ بنایا گیا ہے آپ کو شریعت اسلامیہ کا وہ پہلو دکھایا ہی نہیں گیا ہے جو جرت و شجاعت و آگے بڑھنا اور اپنا حق لینا اور اس کے بارے میں کیونکہ کافر جیو آپ ایسی جگہ پر رکھنا چاہتا ہے جس میں آپ اس کے لیے مفید ہوں مضر نہ ہوں اس وقت کی ایک کتاب ہے مسلمان ولیم ایج ایج ہنٹر کے لکھی ہوئی وہ ایک بار خدا کو دی تھی لائبریریوں سے ڈھونڈ کے میں نے کہا تھا کہ پڑھا اس کا خلاصہ مجھے بتاؤ انگریزوں نے اٹھارہ سو کی جنگ آزادی کے بعد ایک ڈیلیگیشن بھیجا بہت بھیجا جس میں ان کے ماہرین سیاست ان کے پادری اور ماہرین تعلیم یہ لوگ تھے کہ ہندوستان میں اتنی بڑی جنگ جنگ آزادی یا انگریزوں کے فول کے مطابق اتنی بڑی بغاوت ہوئی ہے ایس نے تاکی کا حل کیا تو انہوں نے رپورٹ دی کہ مسلمانوں کی کتاب جو ہے قرآن پاک ایک تو مطالبہ کرتا ہے مسلمان سے قیام حکومت کا اور دوسرا جو ہے اس سے جہاد کا مطالبہ کرتا ہے تو جب تک یہ قرآن ہے اس میں جہاد ہے تو ہماری حکومت برے شریر میں یہ پکی نہیں ہے تو پھر ریکمنڈیشن ہوتی ہے رپورٹ کے بعد کہ سفارشات کیا ہے سفارشات میں نے لکھا ہے کیسا بندوبست کرنا پڑے گا کہ جہاد کی تشریق اور نفاذ کی گیس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے کچھ علماء کو خریدا جائے جو اس کی تفسیر غلط کر دیں تو اس کی جب تفسیر ختم ہو گئی لوگوں میں تو یہ ہمارے خلاف کا لڑنا ختم ہو جائے گا تو پادری نے کہا کہ عالم جو ہے وہ غلط تفسیر نہیں کر سکتا اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے انہوں نے کئی آدمی منتخب کیے جنہیں مشہور دو آدمی تھے ایک عبدالتیف سیما پوری اور ایک غلام احمد کا دینی آپ بر تحیر کے نقشے کو دیکھیں پاکستان ہندوستان برپا بنگلہ دیش سب کو ملائے نا اس کے درمیان میں ایک لائن اس طرح کھینچے دعا کی بالوں کے بعد نقشہ دیکھیں نا تو یہ دکھا تھا ہندوستان سے پاکستان دہلی وغیرہ آتے ہیں یہ حوالے ہوا تھا مرزا ولامد اور اس طرف والا تھا وہ سیما پوری کو حوالے ہوا جو دعوی کیا لوگوں نے اس کے گھر کا گھیرا کیا اور نکلنے سے پہلے اس کو قتل کر دیا اور یہ جو تھا ولا محمد کادینی جو تھا اس کے بارے میں پھر انگریز بڑے ہو گئے خائف ہو گئے کاشس ہو گئے ہوشیار ہو گئے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے ترتیب بنائی تو ایک انہوں نے اس کو مناظرے شروع کروائے کہ ایک بہت بڑا عالم ہے جو عیسائیوں سے اور غیر مزاحب سے مناظر کرتا ہے اور جی اخبار میں کوریج دے رہے ہیں اور سارے ہندوستان میں شور ہو گیا کہ غلام کا زرین تو بہت زبردست حالم ہے اور مناظر کرتا ہے اس کو عیسائیوں کو ہرا رہا ہے ہندوؤں کو ہرا رہا ہے بڑی کوریج دی شہر کراتے کراتے کراتے پھر دوسرے اسٹیپ پہ جائے تو کہ انہوں نے اس کو کیا کہ میں مہدی جس نے تھا مہدی وہ اس کی شکل وہ غلط کر دینے کی شکل میں آ گیا مجھا سبیدی کے طور پر چلا پھر اس کے بعد تیسرے اسٹیپ میں جا کر انہوں نے اس کی نبوت کا دعویٰ کر دی. وہ تو کوئی ستر کتابیں یاد کے خلاف لکھی تعلیم میں باقاعدہ ہے کہ, کہ میرے آنے کے بعد یاد کا خاتمہ ہو گیا ہے اس ساری باتوں سے لکھی ہوئی ہیں تو گویا انہوں نے چاہا کہ یہ جس کا خاتمہ ہو جائے گا جہاد کے فلسفے کا جہاد کی تشریح کا تو ہم پکے ہو جائے گی پر حالانکہ مسلمان جن علاقوں میں گئے ہیں تو وہ علاقے اسلام پر, پر پکے ہوئے ہیں اور مسلمان بھائی بہانے بنے ہیں لیبیامالی علی افریقہ جو عرب ممالک ہیں یہ منازع طور پر عرب،, عرب نہیں ہیں ان کو بربر بر کہتے ہیں بڑ زبان تھی تین کہ اپنی اپنی تعداد ثقافت تھی جو مسلمان رہ رہے تو ایسے اسلام کے رنگے کہ ان کی زبان تک ختم ہو گئی جو فخر کہتے ہیں آج کل جو سعودی عرب ہے سعودی عرب عراق فلسطین یہ تین علاقے اور زندن اور شاہ پانچ پانچ علاقے اور چھوٹی چھوٹی اور راستے ہیں کو یہ عرب ہے اپنے دیتور پر ایک مندی ہے جس میں ممالک میں نے یہ عرب, عرب, عرب, عرب, ہیں. باقی عرب نہیں ہیں شمالی افریقہ کے لوگ, لوگ عرب نہیں ہیں لیکن ان کی زبان تک بچ گئی جنوبی افریقہ میں گیا تو وہاں پر انگریزوں نے سو فیصد کالوں کو عیسائی بنایا سو فیصد لیکن وہاں بھی ان حکومت کی حکومت پکی نہ ہو سکی آخر انقلاب آیا کانونا جدوجہد کی اور پرامن جدوجہد کافی عرصے تک کرتے رہے پھر ان کو قذافی نے مشورہ دیا کہ دیکھیں پرامن جدوجہد سے یہ ظالم آپ کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے اس کی امداد اور ساتھ دینے سے مسلح انہوں نے کی تو یہاں تک انہوں نے ملک لیا تو میں نے ان سے کہا وہاں پر کہ انہوں نے تمہیں عیسائی بنایا تھا لیکن بھائی نہیں بنایا اور مسلمانوں نے مسلمان بنایا تھا دونوں لوگوں کو اور اپنا بھائی بنایا تھا اس لیے ان کی زبان سب چیز مذہب دین بزردی زلم دے گئے ابھی تک کوئی اسلامی ممالک اور یہاں انہوں نے عیسائیوں نے ان کو عیسائی تو بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا ان کے پارکوں پر اور ان کے بڑے بڑے جگہوں پر لکھا ہوتا تھا کہ ڈارک اینڈ بلیک آر ناٹ الاؤڈ کتے اور کالے نہیں داخل ہو سکتے یہ داد فش آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا یہ پورٹ الزبتھ ایک جگہ ہے وہاں پر سمندر کے کنارے یہ بہت زبردست انہوں نے بنایا ہوئے ہیں داد فش کو ٹرین کیا ہوا ہے سیل مچھلی کو ٹرین کیا ہوا ہے باتیں تک کرتی ہیں جواب دیتی ہیں آگے اتنے ٹرین تو اس شوق کو دیکھنے کے لیے مجھے لے گئے مقامی مسلمان ڈاکٹر صاحب ضرور دیکھو یہ بڑی یہاں کی چیز ہے لاجواب چیز ہے تو آم گئے جو کالے لوگ آئے تھے تو کہہ رہے تھے یو سی we were not allowed to displease before our government ke dekhe aapko pata hai ki hame hamari government aane blacks and dalg were not allowed the bitna slu ko insano ke sath uska hatakame to hai ki reader dhyan kar raha tha jinne تو یہ پتا یہ بنڈیلا کا کوٹیشن ہے کس کا ہے وہ بیان کر رہا تھا اس نے کہا کہ وائٹ مین کیم ٹو اوور کنٹری اینڈ گیو بائبل انڈ اینڈ ٹولڈ اوور آئس تو کہ گورا آیا اس نے ہمیں ہاتھ ہمارے انجیل دی اور کہا کہ بند کرو ہم نے کے بند کی جب ہم ناکیں کھولی تو انجیز تو ہمارے ہاتھ میں تھی ہماری زمین اس کے ہاتھ میں تھی <laughs> تو وہ تو خبیس آیا ہی زمین کے لیے تھا وسائل کے لیے تھا وہ تو تیل کے لیے زمین کے لیے تمہارے وسائل کے لیے تمہاری چیزوں کو چھیننے کے لیے اپنی طاقت سے آ رہا ہے آگے پڑھ رہا ہے تو بوڑھا ہو گیا ہے وہ بھوکا بھیڑیا ہو گیا ہے جو کہ بس کہتا ہے کہ سارے انسان ان کی گردنوں پر پیر رکھ کر ان کو ختم کر دیں اور ان کے وسائل ہمارے ہاتھ پر آ ہمارے ہاتھ جائیں کیونکہ زندہ رہنے کا حق فقط ہمیں حاصل ہے لیکن یہ ظلم کی ترتیب یہ ہمیشہ نہیں چلا کرتی اس لیے دن, دن زوال پذیر ہونا ہوتا ہے اس وقت یہاں برے صغیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ کو تالہ دیں ان برطانیہ پر ہٹلر کو مسلط کیا ان کا اپنا آدمی اٹھا اور اس سے ایسا کترا کتری ان کی, کی کہ ان کی کمر توڑ کر رکھی یہاں تک کہ ہم ان کی گھومن کو سنبھال بھی نہیں سکتے تھے اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ فرانس ہم آپ کے حوالے کریں گے نے اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ ہم اپنے پیر نکالیں اپنے آپ کو کتر ہوئے بغیر نکال دیں وہ بھی ایک ان کی ٹرک تھی شیزنا کوٹاور مجمع پر ہی کر کر جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اپنے آدمی ہڈلر کے ذریعے ان کے کمر کو توڑا اور دنیا اسلام کے ان کے پنجر سے آزاد کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وقت مقرر ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے وقت مقررہ پر فیصلہ آ جاتا ہے جب فیصلہ آتا ہے ردنا کا کریت ان مرنا مترفی ہاف فسکوفی ہا فکل فعول پدمبر نا تج میرا جب ہم نے ارادہ کیا کسی بستی کو ہر کرنے کا تو اس کے ذمہ دار لوگوں کا یہ حال کر دیا کہ وہ ایش ایسویشن سے مبتلا ہو گئے اور اتنا ظلم و سدمند سے ہوا کہ نے اپنے اوپر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اب ان کا رہنے کا حق نہیں ہے پدمبر نا تج میرا آمدن کی چڑھ جن کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا جو ویسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے پر آتا ہے اور ہر ایک اپنے ظلم کا ایسا مل جاتا ہے تو اس سے نومیدی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے حوصلہ بلند رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ والے کی توفیق رابطے